یہ ایسے لوگ ہیں الاق الزین یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے نشتر ضلال تبل ہدا انہوں نے مول لے لی گمراہی ہدایت کے روز میں ہمارا بےحد تجارت ہوں سو ان کی تجارت انہیں نفا دیا ہماں قانو محتین اور نہ ہی یہ ہدایت والے یہاں پر اللہ عال نے لفظ استعمال فرمایا اشترا کا اور اشترا کا جو لفظ ہے یہ اربوں میں دونوں طریقے سے استعمال ہوتا ہے خریدنے کے معنی میں بھی بیچنے کے معنی میں بھی تو انہوں نے ہدایت کو بیچ دیا اور گمراہی کو خرید لیا اور انہوں نے گمراہی کو بیچ دیا ہدایت کو خرید لیا دونوں طرح اگر ہم یہ کہیں کہ انہوں نے ہدایت کو بیچ دیا اور گمراہی کو خرید لیا تو اس اشکال یہ پیش آتا ہے کہ ان کے پاس تو ہدایت تھی نہیں اور اگر ہم یہ کہیں کہ انہوں نے گمراہی کو بیچ دیا اور ہدایت کو خرید دیا تو کون سی ہدایت انہوں نے خریدی دونوں طرح بات نہیں بنتی اس لیے مفسرین کا ایک گروہ اس طرف گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جتنے یہودی یا منافقوں کا ذکر ہوا ہے اشترا کے معنی اس کے ترجیح دینے کے ہیں کہ اشترا استبدال کے معنی میں نہیں تبدیل کرنے کے معنی میں نہیں بلکہ ایک چیز پر دوسری چیز کو ترجیح دینے کے ہیں صاحب رلمانی نے اسے لکھا ہے اور انہوں نے اس میں استبدال بھی کیا ہے بہت سی چیزوں سے تو پھر یہ ہوگا کہ اولا اکلزی اشترا غلال ان لوگوں نے ترجیح دی یہاں ترجمہ اشتراک اگر کوئی ترجیح سے کرے گا نا تو بات واضح ہو جائے گی صاف ہو جائے گی اور اس کی اس کی شواہد اس کے دلائل موجود ہیں انہوں نے ترجیح دی اب گمراہی کو الہدا ہدایت کے اوپر ہدایت پر گمراہی کو ترجیح دی یہاں تو اشترا کے معنی ان حضرات نے کیے ہیں ترجیح کے اور ایک گروہ مفسرین کا وہ کہتے ہیں کہ اشترا اپنے حقیقی معنی میں ہے صحیح معنی میں ہے اور وہ اس طرح اس کی تشریح کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہدایت کو دے دیا اور گمراہی کو خرید لیا تو ہدایت ان کے پاس تو تھی نہیں وہ جو فطری ہدایت اللہ نے ہر انسان میں رکھی ہوئی ہوتی ہے انہوں نے اس فطری ہدایت کو بھی کھو دیا اور اپنے دلوں پہ مہریں ان کے لگ گئیں اور یہ برباد ہو گئے اور اس کے مقابلے میں گمراہی کو خرید لیا فطری ہدایت بھی انہوں نے بیچ فطرتن ہدایت جس انسان میں ہوتی ہے بہت سی چیزیں بغیر سکھائے بھی سمجھتا بچہ ہے اسے کون سکھاتا ہے کہ دودھ کیسے پینا ہے بہت سی چیزیں اللہ تعالی نے انسانوں کی فطرت میں رکھ دی ہیں اور فطری طور پہ انسان کو چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں تو وہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ انہوں نے اس فطری ہدایت کو بیچ دیا گمراہی کو خرید لیا اب رہ گئی آخری بات کہ انہوں نے گمراہی کو بیچ دیا اور ہدایت کو خرید لیا تو مراد یہ ہے کہ ان کے اپنے زوم میں اور ان کے اپنے خیال میں جو کچھ انہوں نے سودا کیا اور مسلمانوں کو خراب کیا اور مسلمانوں پر اور دھوکہ اور یہ سب چیزیں جو وہ کر رہے تھے ان کے نزدیک وہ جو چیز تھی وہ بہت اچھی تھی اس کو انہوں نے بیچا اور اس کے عوض میں خرید لیا دنیا کو اپنے زوم میں اپنے خیال میں جو کچھ کر رہے ہیں اس کے مطابق اللہ نے فرمایا لیکن یہ مشکل بات ہے پہلی دو چیزوں میں سے کوئی بھی اختیار کر لی جائے اکثریت مفسرین کی اس طرف گئی ہے کہ یا تو ترجیح کے معنی میں یا یہ کہ انہوں نے فطری اپنی ہدایت کو بھی ختم کر دیا اور اس کے مقابلے میں یہ چیزیں خرید لیں اللہ نے فرمایا فما بل اے بدل امن ہو کہتے ہیں کہ یہ زمین باعوز اتنے کے خریدی گئی یا عام طور پہ جملہ لکھتے ہیں نا تو ایورس جو ہوتا ہے اس کی پیمنٹ ہو گئی تو انہوں نے پیمنٹ کس چیز کی کی الاک الزی نشترتا انہوں نے خریدا ہے گمراہی کو بال ہدا ہدایت کے عورس میں خرید لیا ہے ہدایت کو بیچ دیا فما ربحت تجارت سو ان کی تجارت میں انہیں کوئی نفع نہ دیا فما قانو اور نہ ہی وہ تھے محتدین ہدایت پر رہنے والے نہ ہی وہ صحیح راہ پر رہے اور نہ انہیں اس سودے نے کچھ نفع دیا بلکہ اپنے آپ کو انہوں نے خراب کیا برباد کر لیا جو فطری ہدایت تھی اسے بھی ٹھہر جائیں